قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیعت زند زندہ آباد احمدیعت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیعت بات زندہ بات زندہ, بات زندہ, بات زندہ بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوئے ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بصور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن عصل عزیز کے ہے دورہ امریکہ کے بارے میں جو آپ کے کے کے ہیں جس طرح آپ نے آپ حضور کے ساتھ ساتھ رہے آپ نے کیا اس دورے کے دوران دیکھا اور کی, کی افتتاح کا, خل... کا دورہ ساری بات से کوٹر سے شروع ہوا तो پندرہ تاریخ کو حضور پہنچے تو دو دن کے پر سے سیدھا لداخریف لائے جہاں پہ ہماری ایک نئی مسجد مسجد بیت العافیت کا پتہ ہو رہا تھا اور حضور اسی لیے تشریف لائے تھے اور تین دن ہمارے ساتھ رہے اور چوتھا دن یہاں سے نکل کے بہت موقع طرف تشریف لے گئے ظاہری بات ہے جب بھی حضرت مسیح نے آنا ہے تو تیاری یہاں تو کافی مہینے پہلے شروع ہوتی ہیں اور اسی طرح میں بھی ہمارے حضرات جو ہیں خواتین بچے سارے اس میں شامل رہے اور حضور کی آمد تک ہم نے جتنی بھی تیاری ہو سکتی تھی روحانی طور پر جسمانی طور پر مسجد کی بچوں کی جنہ نظم وہ روشنانی حضور کے لیے جنہوں نے فون پیش کرنے ہیں ہر چیز جو ہم نے اس کو مد نظر رکھ کے حضور کے لیے وہ تیاریاں کی ہیں جہاں تک میرے تاثرات اس کا تعلق ہے وہی ہے جو سب جماعت احمدیہ کا ہوتا ہے جب بھی حضور نے آنا ہوتا ہے تیاریاں کے علاوہ جو روحانی طور پر بھی جس طرح قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ جب بھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ہو تو صدقہ دے دیا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور پر بھی بھی جزاکم اللہ شکریہ بہت بہت, بہت, بہت, بہت, بہت اس, اس میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو, جو ریسیپشن ہوئی مسجد کے افتتاح کے موقع پر تو اس وقت جو لوگوں کے تاثرات تھے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ اے شمولیت کی تو اس متاثرات کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا جی ان میں کئی قسم کے لوگ آئے تھے پالیٹیشین بھی آئے تھے ہمارے پڑوسی بھی آئے تھے مطلب بچوں کے ٹیچر بھی آئے تھے اور تو میڈیا کے لوگ بھی آئے تھے ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ یہاں پہ آئے تھے پہلے یہ جب ہم نے مسجد پہنا تعمیر کرنی تھی تو ظاہری بات ہے کہ کئی کئی سفید پوش پاک ہوئی تھی کی طرف سے کہ یہ مسجد جو ہے نا وہ بننے والی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا تعلیم دینی ہے یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ کئی لوگوں کو اسلام کے بارے میں کوئی علمی نہیں ہے ٹھیک تو پچھلے پانچ چھ سالوں سے جب یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت تو میں نہیں تھا بہرحال جماعت کی طرف سے کافی لوگوں کو اس کی تعلیم دینا کئی کوششیں ہوئی ہیں پچھلے پانچ چھ سالوں سے لیکن کسی حد تک جو ہم کامیاب ہوئے تھے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جب آتے ہیں جی تو کچھ جی اور ہوتا ہے تو فرشتے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں تو اسی طرح ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہوئے تھوڑا سا گبرا کے آ رہے تھے ان کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہم چنیں گے لوگوں کے مطلب ان سے مل کے کیا ہو جائے گا لیکن حضور جو ہے نا ان کی تقریر سن کے ان کے تاثرات دیتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے ہم نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا حضور کی تقریر ایسی تھی کہ ہمیں ہماری جو غلط فہمیاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں تو کہتے ہیں کہ حضور کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ ان کے سامنے ایک خاتون کہتی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ لیکن خالی نصیر کو دیکھ کر مجھے یوں ہو رہا تھا کہ میں جنت میں بیٹھی ہوں ایک نومبائی بھی یہ کہہ رہا تھا جو ابھی کچھ مہینے پہلے ہندی ہوا ہے کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو گیا تھا لیکن حضور کو دیکھ کے میری حالت ایسی ہے کہ میں لوگ یوں لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں اس پانی دنیا میں نہیں ہوں اسی طرح پولیٹیشینس کا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا پیغام چاہیے دنیا میں نہ صرف احمدیوں کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے اندر لیکن دنیا کو یہ پر امن پیغام ہے جو حضرت دے رہے ہیں یہی ہمیں چاہیے اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں امن بنا سکتا ہے تو یہ نہ صرف ہماری پڑوسی بلکہ بڑے طبقے کے لوگ پالیٹیشینس وغیرہ بھی ان کا بھی یہی نظریہ ہے اور سب کے ساتھ حضور کی تقریر تقریر کے بعد بھی تقریباً آدھا گھنٹہ جی. تصویر کھینچوانے میں ہر کوئی سب چاہ رہا تھا کہ بزرگ سے ان کی تصویر بھی ہو جائے مسافہ بھی ہو جائے اور اپنا تعارف بھی کرائے حالانکہ یہ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کبھی مسلمان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی حضور کی دیتی تھی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے تھے چلیے بہت بہت بہت, دن بہت, دن بہت, دن بہت, دن بہت دن شکریہ بہت بہت شکریہ امام صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ مجھے حیرانگی ہوئی آپ کی اردو سن کے میرا خیال یہ تھا کہ آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن بہت ہی شستہ بہت عمدہ اردو اللہ تعالیٰ آپ کو جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں اس کو مزید اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق طا اور ریڈیو احمدیہ کینیڈا کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ تو آفظ صاحب امام عبداللہ دبا ان کے نام ہے گیمبی سے ان کے تعلق ہے امام جماعت احمدیہ کا ذکر کیا بات کی بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی حضور سے جو کہ احمدی بھی تھے اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ صورت میسر نہیں نہ افغستان جا سکے ہجرت کی ہجرت کر کے آئے یا کینیڈا میں تھے یہاں سے گئے یا امریکہ میں ہی رہے وہاں سے ملاقات کی تو اس کا ذکر بھی خطبات میں ہوا بلکہ آج کے خطبہ کا بھی جب ریکارڈنگ ہوگی تو یہ ذکر خیر آئے گا یہ ذکر خیر رہے گا آپ کی ملاقات ہوئی ہے خلیفہ وقت سے کبھی صفی صاحب میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑا سا بتاؤں کہ جب بھی پاکستان میں کبھی کسی کے بھی ہم خیالات سنتے تھے کہ وہ اور ہر ایک کے تقریباً ایک طرح کے خیالات ہوتے تھے کہ میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جی تو بعض دفعہ لگتا تھا کہ کیسے خیالات ہوں گے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے وہ کیسے جذبات ہوں گے جو ان لوگوں کے ہیں جو الفاظ ان کو ملتے ہی نہیں بیان کرنے کے تو الحمدللہ خاکسار کو دو چودہ میں پہلی دفعہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کی کا موقع ملا اور وہاں है. پہ حضرت صاحب سے پہلی دفعہ زندگی میں ملاقات کا بھی موقع ملا تو سفی صاحب عجیب بات تھی کہ وہی الفاظ میرے منہ سے بھی نکل رہے تھے ٹھیک ہے کہ یہ کیسے جذبات ہیں کہ جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ کیسا احساس ہے اور جب اس پہ بہت دیر بھی میں نے کوشش کی کہ ان کو میں کسی طرح لکھ لوں کہ جی مجھے کیسا محسوس ہوا کہ حضور سے ملا, ملا ہوں تو وہ جو خوشی تھی دل کی اور وہ جو روحانی تعلق جو بنا تھا اس کو میں آج بھی الفاظ میں نہیں لے کے آ سکا بالکل اور وہ جو سنتے تھے کہ جی یہ ایسے خیالات ہیں جو الفاظ میں نہیں آتے اور جیسے کہ ابھی ڈبا صاحب نے بھی بہت, بہت سارے جو نو موبائل اور جو پاکستان سے آئے ہیں ان کے بھی خیالات ہم سنیں گے بھی اور بتائے بھی تو یہ واقعی ایسے خیالات ہیں بالکل صحیح بات جو صرف ہے. محسوس ہی کیے بالکل صحیح بات ہے بالکل محسوس ہی کیے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی بات نہیں کی جا سکتی لیکن یہ ایک برکت ہے جو جماعت کے لیے بھی ہے لیکن عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں خلیفۂ وقت کی کہیں جانے کی جیسے دبا صاحب نے بھی بتایا کہ جو لوگوں نے پہلے سنا نہیں تھا اور ان کے جو پھر تأثرات تھے وہ بڑے مختلف تھے یہ تو ایک ایک, ایک مذہبی رنگ مسجد مسجد کے افتتاح مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بات یہ امتیاز صاحب کے اگر ہم بات کریں اس دورے کی دوسری ایک خصوصیت یہ تھی کہ گوئٹہ مارا جیسے پسماندہ ملک میں ایک چھوٹے ملک میں ایک ہسپتال کا افتتاح کیا جاتا ہے ناصر ہسپتال کا افتتاح کیا جاتا ہے جی تو یہاں پہ کوئی آپ کے دوست تھے جو موجود تھے وہاں جن سے ہم کوئی بات کر سکیں یا جو کوئی تأثرات جی, جی. دے سکیں جی بالکل ہمارے دوست بھی اور ہم نے بہت سیکھا بھی ہیں ان سے اور ہمارے پروگرام کے اب تو الگ ترقی سے مستقل حصہ ہیں ڈاکٹر محمد اسلم داود صاحب جی. چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ وہ وہاں پہ موجود تھے تو اس لیے ہم نے ان سے بھی درخواست کی ہے دو... کہ دیر ہو گئی ہے تھوڑی سی جی. تو ان سے درخواست کی ہے کہ پروگرام میں آ کر ہمیں بتائیں کہ جو وہاں پہ لوگوں کے تاثرات تھے ہسپتال کے بارے میں بتائیں کس طرح احمدیہ جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں سفیر ہوں آپ کے ساتھ جی صاحب کیا حال اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم نے بہت دیر سے اور بہت لیٹ آپ سے رابطہ کیا ہے پروگرام کے لیے اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ ایک تھوڑے سے ذاتی طور پر ایک ہم کا بھی شکار ہے آج کل تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر حوصلہ عطا فرمائے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تجربہ ناصر اسپتال کا اس دو تین دنوں کا کیسا رہا کچھ ہمارے سننے والوں کے ساتھ آپ اگر شیئر کر سکیں جی ضرور ضرور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں کوئٹہ میں جا کے ناصر ہاسپٹل کا جو ہی فرسٹ نے بنایا ہے اس کے افتتاح میں شامل ہو سکے یہ ایک بہت ہی ہسٹورک تھا ایک تاریخی حیثیت کی ایک ایونٹ تھا جس کی وجہ سے اس کو فسٹ کی تاریخ میں گوئٹمالا اور ساؤتھ امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت اہم حیثیت حاصل ہوگی آئندہ چل کے وہ اس وجہ سے اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ ہسٹری میں خلیفہ وقت کسی بھی خلیفہ نے ہیومینٹی فرسٹ کا ایک ہسپتال کا افتتاح اس طرح سے اس پیمانے پہ کیا ہو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور ساؤتھ امریکہ میں ہیومینٹی فرس کا یہ پہلا ہسپتال ہے افریقہ میں تو ہم نے کئی ہسپتال بنائے ہیں لیکن ساؤتھ امیریکہ میں یہ पहला فرس کا پہلا बात ہے تیسری بات یہ کہ یہ کوئی معمولی ہسپتال نہیں ہے بے شک یہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے لیکن ایسے علاقے میں جہاں کی بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل سروسز کی اور تیسری اس کی جو سب سے بڑی اہمیت امریکہ کے اسپیشلسٹ کی نگرانی میں ہے یعنی یہاں پہ جو سروسز پرووائڈ کی جائیں گی وہ امیرکا کے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی نگرانی میں اور ان کے موجودگی میں پرووائڈ کی جائیں گی وہ امریکہ سے یہاں آیا کریں گے ان کو ٹریٹمنٹ وغیرہ دینے کے لیے تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے پھر خود حضرت علی فضل بسی جو عبادت فاتح ہیں, ہیں ان کا وہاں پہ تشریف لانا اور ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اس کی ایک اور ایک تاریخی اینگل میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ جو جماعت اہم دیہ سے متنفر ہیں اور جماعت اہم دیا سے اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے آج سے چند سال قبل یہ سیونٹیز کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس جماعت اہم کو اور اس کے ان کے ممبران کو ہم کشکول پکڑا دیں گے کہ یہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے جی اور آج یہ توفیق ملی ہے اس جماعت کے امام کو کہ وہ غریب ملک میں جا کر کے ان کو توحفہ دے رہا ہے انسانیت کی خدمت کی اور ان کو ان کو امداد دے رہا ہے کہ آؤ ہم تمہارے ملک میں تم لوگوں کی مدد کریں گے ہم افریقہ میں تو کرتے ہی آئے تھے لیکن یہ ایک تاریخی بات تھی کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ امداد کا سلسلہ اب جاری ہو چکا <hamdallá> اور uh, وہاں پر uh, لوگوں کی بھلائی کے لیے جس میں جو امام جماعت نے اپنے افتتاحی کے افتتاحی خطاب میں فرمایا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو آرام پہنچائیں اور ہمارا مقصد یہ ہے um, کہ ہم سے لوگ فائدہ اٹھائیں uh, یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا موجود بنیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس سلسلے میں ایک پہلا قدم ہے اور اس طرح کے اور بھی سلسلے بدلتے جائیں گے اور ہماری امداد کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا جہاں پر بھی انسانی دکھی انسانیتوں کی ہم امداد کریں گے تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ہی ایسا منظر تھا وہاں پہ دیکھنے والا کہ حضور انور وہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہزاروں کی تعداد نے وہاں پہ سینکڑوں uh, so کی تعداد <تصف> میں وہاں پہ لوگ موجود تھے کیونکہ جگہ چھوٹی تھی تو بہرحال وہاں پہ آ سکتے تھے تھے یہ ایونٹ تھا تو وہاں پہ پہ بھرے تھے کہ اس, اس بابرکت پہ شامل ہو سکیں حضور انور نے ہسپتال کا دورہ کر کے افتتاح کیا اور لوگوں سے خطاب کیا وہاں کے لوگوں کا جو ریسپانس تھا وہ بھی بڑا پازیٹیو تھا کہ بہت خوش تھے کہ یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے اور اس طرح کی سروس ہوگی جس طرح افتتاح کی جو تاثرات ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں اور جماعت احمدیہ کی خدمات کے بارے میں ان کا اظہار کریے گا ہمارے ساتھ ذکر کریے گا جی ضرور ضرور وہاں پہ کئی منسٹر مل ہوئے تھے. اس کے سے باہر دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے. سے ایک منسٹر قریب کے چند ایک اور ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ جماعت کی جو سب سے بڑی جو خوبی نظر آتی ہے کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے موجود ہے ہمیشہ اور ان کے اچھے پروگرام جو کا یہ میسج ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن اس کا ذکر انہوں نے بار بار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک تحفہ ایسا ہے جس کے لیے وہ اس جماعت کے شکر گزار ہیں اور یہ نہ صرف یہ کہ جو ہسپتال کرتے تھا, تھا بلکہ وہ سب حضور عمر کے وہاں پہ قدم رکھنے سے شکر گزار تھے کہ ایک ان کے ان کے نزدیک ایک برکت وجود وہاں پہ آیا تھا جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ملک میں برکتیں اور ہوں گی تو یہ حضرت حضرت وہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں روحانیت شامل ہے اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس رسپیکٹ میں کی روحانیت شامل ہے چیز کا بہت بنایا گیا ہے اس, اس کی جو آرکیٹیکچر اور ڈیزائن وہ بھی بہت سادہ سا چھوٹا سا ہاسپٹل ہے ایک منزلہ ہی ہے لیکن اس میں ہر طرح کی جدید سہولتیں رکھی گئی ہائی کوالٹی کنسٹرکشنجنسی فارمیسی اس کے اندر ہے پھر میڈیکل وارڈ سرجیکل وارڈ آئی سی یو آئی سی یو میں باقاعدہ نائن بیڈ ہیں جو ونڈو فیسنگ سن لائٹ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے جو اس کے اندر اکوپمنٹس ہیں وہ سب سے ماڈرن uh, uh, uh, uh, uh, اس کے ساتھ لیب uh, وغیرہ جو پیتھولوجیکل لیب uh, ہے وہ ہے اور جو سٹاف ہے وہ بھی ہائیلی کالیفائیڈ اسٹاف ہے جو موسٹلی تو جو لوکل اسٹاف ہیں ان کو آئر کیا گیا لیکن ہر ایک دپارٹمنٹ کے جو ڈریکٹر ہیں جو اوبرال انچارج ہیں وہ امریکہ کے ٹاپ فیزیشن یا سرجن میں سے ہیں شکریہ ڈاکشا بہت بہت آپ کا بتانے کے بتانے کے لیے جو ہسپتال کے بارے میں تاثرات تھے اور جو حضور کے جو اناگرال ڈریس تھا اس کے بارے میں ذکر کرنے کا اب uh, uh, uh, جو ہیومینٹی فرسٹ کی جو دوسری خدمات ہیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر uh, uh, uh, صاحب چند ویک قبل صفی مجھے جانا جانے کا موقع ملا ہیومینٹی فرسٹ کے فوڈ بینک میں جی اور وہاں پہ بڑا uh, دل کو uh, uh, خوشی بھی ہوئی جا کر کہ کس طرح وہاں پہ ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم فوڈ پیکجز تیار کر رہی تھی جی. ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے تھوڑی سی ان سے بھی ملاقات کی uh, ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب فوڈ بینک کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا کہ کچھ آج جو آپ کی مسائی ہیں اس زیمن میں اس کے بارے میں اور فوڈ ڈانیشنز کے بارے میں جی ضرور میں بتاتا ہوں یہ ہمینٹی فرسٹ کا جو فیڈا فیملی فوڈ بینک ہے جو سٹی آف وان میں موجود ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد فوڈ بینک ہے پورے کینیڈا میں اس کی یونیکنس یا اس کی جو واحد ہونے کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فوڈ بینک ہے جو ہنڈر پرسنٹ وولنٹیئر بیسٹ ہے جو پھر دوسری لیکن یہ والنٹیر بیسڈ ایسا ہے جو سینکڑوں فیملیز کو ہر مہینے فوڈ سپلائی کر رہا ہے گھر میں جا کے ڈلیور کر کے لوگ فوڈ بینک پہ جا کے لیتے ہیں یہاں پر آ کے لینے والے بھی ہیں اور جو نہیں آ سکتے ان کو جا کے گھر میں بغیر کسی سوال کے بغیر کسی کے ایک مہینے کی گروسری گھر میں پہنچا دی جاتی ہے मاشاللہ. یہ ایسی سروس ہے جو بہت ہی یونیک ہے اور ہم نان کے گھروں میں دیتے ہیں اس کی خاص طور سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں سنگل مدرس جو اپنے بچوں کو کے گھر سے نہیں نکل سکتے فزیکلی چیلنج لوگ جو ہیں جو بیمار ہیں یا ضعیف ہیں وہ نہیں آ سکتے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ سفید پوش لوگ بھی ہیں جن کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں گزارا نہیں کر سکتے وہ بھی بڑی رازداری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ان کی امداد کی جاتی ہے گھروں میں جا کے ڈلیور کرنا ایک بہت بڑی سہولت ہے اور اب اس کی ایک جو سب سے یونیک بات وہ ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کینیڈا میں اگر کوئی شخص کے فوڈ بینک کو رابطہ کرتا ہے تو وہ بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی بھی حصے سے اگر وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے آن لائن پول کے ذریعے ہم اس کو جو گروسریز ہیں اس کے گھر پہ ہم ڈیلیور کریں گے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ایک ٹال کلیم ہے جو اور کوئی فوڈ بیک نہیں کر سکتا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس زمن میں اب آپ نے موقع دیا ہے کہ ہماری ہم تقریباً جو لوگوں کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں اس کی مالیت تقریباً ہر مہینے پچیس سے تیس ہزار کبھی بھی زیادہ ہوتی ہے پینتیس ہزار ہوتی ہے اور خاص طور سے پینتیس ہزار ڈالر کی ویلیو بتا رہا ہوں اور خاص طور سے جو یہ اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے اس میں ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہالیڈی سیزن کی وجہ اور اس وقت ہمیں فوڈ کی شارٹیج بھی پڑ جاتی ہے اور ہم ہیویلی ریلائی کرتے ہیں فوڈ ڈرائیو میں اور لوگوں کی ڈونیشن سیزن میں, میں لوگوں کا موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری بھی بھی ایک بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوا ہوا ہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے تنخواہیں نوکری میں کمی ہونے کی وجہ سے لے آفس وغیرہ ہونے کی وجہ سے کئی اور قیمتوں میں بہت بڑھ جانے کی وجہ سے مارکیٹ میں اتنا ہوا ہوا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے گھر کے کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کرائے ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں بچتے تو وہ فوڈ بینک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو فروٹ رائس کے ذریعے کھانا آتا ہے وہ بالکل ہی ناکافی ہوتا ہے اور ہمیں ہزاروں ڈالر کا کھانا ہر مہینے خریدنا پڑ رہا है और हम खरीद करके देते हैं तो تو اس آپ سے ہمیں درخواست ہے اور آپ کے سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد کریں ہمارے لیے فوڈ ڈرائیو کریں اپنے علاقوں میں جمع کرائیں یا آن لائن جا کے ڈونیشن دیں. جس طرح سے بھی ہوں ہماری ہمارے ذریعے ان لوگوں کی مدد کریں ہم ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں اصل تو مدد ہمارے ڈونرز اور سپورٹرز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سننے والے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک ریستورین سباب کا بہت سارے حقدار بھی وہی ہیں کہ وہ ان لوگوں کے کام آتے ہیں مدد کرتے ہیں ہم صرف سے ایک ذریعہ بنتے ہیں تو ہم ان تمام لوگوں ضرورت کے آپ نے کیا ہے کہ ذریعہ لوگوں کی مدد کرنا اس حوالے سے کچھ دیر پہلے اطلاع آئی تھی کہنیڈا جو ہے وہ اگلے ہی کچھ دنوں میں ایک فنڈ ریزنگ پروگرام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں جی ضرور بہت اچھا آپ نے یاد دلایا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تیس میں ہے جس کا مقصد ہے فنڈ ریزنگ کر کے لوگوں کی امداد کرنا اس سال ہمارے چار نئے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں جس میں ہماری مدد کی ضرورت ہے ایک تو جو ہمارے فوڈ بینک کا ایکسٹینشن ہے وہ ہے ہو ہم ایسے ہوملیس تیار نہیں ہوئی ہے یہ شیلٹر اور سامان ٹوائلٹری بستر کمبل وغیرہ سب چیزیں ہوں گی جو رات میں ٹورنٹو کی سڑکوں پہ گھومیں گی اور کوئی بھی ہوملیس کو دیکھ کر کے ان کو رات میں سونے کے لیے جگہ دیں گی ایک یہ یونیک کانسیپٹ ہے جو ہم نے سب سے پہلے ایسی کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی ہم اس کو آفر کر رہے ہیں کہ کوئی شخص سردی میں باہر نہیں سوئے گا اسے ہم اکامڈیشن پرووائڈ کریں گے اگر کسی شیلٹر میں جگہ خالی ہوگی تو وہاں پہنچا دیں گے شیلٹر میں جگہ نہیں خالی ہوگی تو وہ رات اپنا بس میں گزارا کر سکتے ہیں ان کو رات کا کھانا ملے گا سپلائی ملیں گی تو اس کے لیے ایک فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے پھر ہیٹی میں حضور انور نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ وہاں پہ سکول کا قیام کیا جائے تو اس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسکول بنائے اور تیسرا پروجیکٹ جو اس وقت ریفیوجی تھائی لینڈ میں اسٹینڈرڈ ہے جو کہ تکلیف میں ہیں اور ڈیٹینشن سینٹر میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جلد سے جلد کینیڈا بلا سکیں اور ان کو اس تکلیف سے دور کر سکیں جو وہاں پہ وہ में تکلیف میں ڈیٹینشن سینٹر میں گزار رہے ہیں تو یہ چند ایک ہمارے مین پروجیکٹس ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں یہ ان تمام پروجیکٹس کے علاوہ ہیں جو ہم آن گوئنگ بیسز پہ کر رہے ہیں جیسے, جیسے, جیسے, جیسے پانی کے اسکول میڈیکل وغیرہ بنانا ان کے علاوہ یہ ہم نے چار نئے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اور اس میں جو لوگ آ, ہمارے آئے وہ ہمارے اپنے ساتھ فوڈ بھی لا سکتے ہیں یا وہاں پہ آ کے ڈونیشن دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے فوڈ بینک کی بھی مدد हم. ہو سکے چلیے بہت, بہت, بہت وقت دیا ہم ان شاء اللہ اگلے پروگرام ہیں آپ کے پروگرام کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے رہیں گے اور اس ڈنر کے لیے ہماری نیک تمنایں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و صاحب ہم تقریباً آج کے براہ راست پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارا تین منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ بھی لگانی ہے تو آپ کے پاس تین منٹ ہیں آج کے پروگرام کو سمیٹنے کے لیے آج کے پروگرام کو مختصن اگر آپ بتانا چاہیں ذکر ہم نے کیا تھا ربی الاول کا بات ہم کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم سے اپنے عشق کی اور بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ عملی نمونہ دنیا کے سامنے رکھا جا سکتا ہے جی بالکل اس میں بس میں آخر پہ یہی ایک ایک دو اقتباسات حضرت امام حضرت مسیح ماعود مہدی ماحود رسۃ وسلام کے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آ, آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح آ, ہم آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ, کو یا آپ کے نمونے کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا اپنی زندگیاں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو حضور حضرت مسیح ماحود رسط و السلام فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور اور آنکھوں کے اندھے بھی نہ ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معرارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دكھلائیں جو اس امی بیکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں اللہ مسلّ وسلم وبارِ کلََََََََََََََََََََ و علیہ بے اد ہم ہی و غ غ غ غ غ غم ہی و حسن ہی و انض علیہ انوار انوار الرحمۃ کا علی الابد, علی الابد آمین تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنانی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے <سلام> اصواء <اللہ علیہ وسلم سلام> پر چل کر ہمیں جو ایک روشنی حاصل ہوتی ہے وہ روشنی حاصل ہوگی جو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوگی بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوع پر چلنا ہے اور آپ کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اگر ہم اسنا یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچنا ہے اور تمام دنیا نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ صرف ایک طریقے سے ہی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کے اصوعے پر چلیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے رہیں اللّہ اللہ علیہ محمد نعلٰ علیہ محمد نبارک و سلم انہ کا حمید و مجید بہت شکریہ بہت شکریہ امتیاز احمد صلی اللہ صاحب اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب ریڈیو احمدیہ میں شمولیت کا بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے پروگرامس میں اگر آپ یہاں موجود ہوئے تو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں گے اور کچھ نہ کچھ کالرز کے سوالات کے جواب بھی دیں گے آج تو ہم کالز نہیں لے سکے صادق احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تو سامعین یہاں اب وقت ہے جب ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے سولہ نومبر کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اسی تن اسی کے ساتھ آج کا براہ راست پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے سفی راجپوت کو ریڈیو احمدیت ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی جائے طرف سے اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے اتوار کو آٹھ بجے شب پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت احمدیت زندہ, بارد زندہ, بارد زندہ, بارد زندہ, بارد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد <metal connection> احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ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 دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ با سفر کیا تھا اس کے متعلق ذکر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دوروں کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں اپنوں اور غیروں سے تعلق کے لحاظ سے بھی اور جماعتی انسانی لحاظ سے بھی براہ راست مشاہدہ اور معلومات سے بہت سی چیزیں میرے ضلع میں آ جاتی ہیں تین بڑے فائدے تو یہ ہیں کہ ان ملکوں کے پڑھے لکھے طبقے اور بسر و لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے ملاقاتوں کی صورت میں بھی اور مساجد قسطہ یا رسیپشن وغیرہ میں دوسرے میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور اہمیت کا تعارف اور حقیقی تعلیم لوگوں کے لیے میں آ جاتی ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ افراد سے افراد جماعت سے ذاتی رابطہ اور تعارف ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ایمان و اخلاص اور تعلق کے جو تعلق ہے محدت و مدت و کا محبت و بھائی چارے کا اس میں اضافہ ہوتا ہے خلیفہ وقت اور افراد جماعت کے آپس میں براہ راست ملنے دیکھنے سننے سے غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جذبات پیدا ہوتے ہیں پھر ان حالات کے مطابق جو ان ملکوں میں ہوتے ہیں براہ راست خطبات میں ان سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں امریکہ میں اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے تین مساجد کے افتتاح کی توفیق میں لی اللہ تعالی ان مساجد کو نمازیوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اور افراد جماعت کے اخلاص و وفا میں اضافہ فرماتا چلا جائے بچوں نوجوانوں عورتوں مردوں نے جہاں بھی میں جاتا رہا ہوں ہیوسٹن میں پہلے فلیڈیلفیا میں پھر ہیوسٹن میں پھر واشنگٹن میں اپنے وقت کے اکثر حصے مسجد کے ماحول میں ہی گزارے ہیں بچوں کے ماں باپ کے دوسرے رشتہ دار ابھی لکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے بچوں کا یہی زور ہوتا تھا کہ جلدی مسجد چلیں اور ایک تعلق کا اظہار ان کا ہوتا تھا خلافت کے ساتھ اور پھر مسجد آ کر اکثر حصہ مسجد میں گزارتے تھے امریکہ میں اس دفعہ اسائلم لینے والے اور ریفیوجی بن کرانے والے پاکستانی اہمیوں کی بھی بڑی تعداد تھی جو بڑے مشکل حالات سے گزر کر ملیشیا تھائی لینڈ سری لنکا اور نیپال سے رائے تھے وہاں ان سے ملاقات بھی بعض دفعہ بڑی جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی تھی بعض تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو یہاں جہاں آسانیاں اور آسائش کشائش ملے وہاں ان میں یہ احساس ہر وقت غالب رہے کہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے اور دنیاوی چکا چون میں ڈوب نہیں جانا اب دورے کے حوالے سے کچھ اور باتیں کرتا ہوں عام طور پر امریکن سیاسی لیڈر بھی بڑا لکھا طبقہ بھی اور عام لوگ بھی بات سننے والے اور اچھی بات کو سراہنے والے پسند کرنے والے <خصف> اسلام کی حقیقی حقیقی تعلیم ان تک صحیح طرح پہنچی نہیں جن لوگوں تک پہنچی ہے جن کا جماعت سے رابطہ ہے وہ اسلام اسلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو امریکہ میں بھی اور دنیا میں بھی محنت کر سے اور صحیح طریقے سے پھیلائیں اسلام کا حقیقی پیغام جہاں غیر مسلموں کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے اور اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم کو واضح کرنے والا ہے وہاں مسلمانوں کو بھی اعتماد دیتا ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے جو غیر جماعت مسلمان ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اس لیے احساس کمدری کی کوئی ضرورت نہیں یہ اکثر جگہ تجربہ ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی ہوا کہ غیر جماعت مسلمان جب ہمارے سے اسلام کی خصوص تعلیم کے بارے میں سنتے ہیں تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے احساسِ کمتری کی ضرورت نہیں ہے جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا بلکہ اسلام ہی دنیا کے مسائل کا حل ہے عمن اور سلامتی قائم کرنے کا ذریعہ بھی اسلام میں ہے کا ذریعہ بھی اسلام ہی ہے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کی طرف بھی اسلامی تعلیم ہی رہنمائی کرتی ہے بعض غیر جماعت مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا جو ہمارے فنکشن پر آئے تھے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم جس طرح آپ پیش کرتے ہیں یہی حقیقی ذریع ہے غیر مسلم تو یہ پیغام سن کر حیران بھی ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی تعلیم ہے تو یقیناً لگتا ہے یہ کامیاب ہونے والی تعلیم ہے بس مہمانوں کے تثرات بھی پیش کر دیتا ہوں لڈیفیا میں مسجد دطلافیت کا گفتہ ہوا ہے اس میں آنریبل ڈرائٹ ایونس جو ممبر ہیں یو ایس کانگریس کے وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا کہ میں مجھے کہا کہ آپ کو استقبال کر رہا ہوں اس بڑے شہر میں یہ شہر جو بہن بھائیوں جیسی محبت کا شہر ہے فلاڈیلفیا کی طرف سے میں ایک انتظامیہ کی طرف سے میں ایک مسلمان کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے امن کے پیغام کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بعض امریکیوں کی جانب سے حالیہ سالوں میں اسلام کے خلاف بعض آراء سامنے آئی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی اکثریت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں نفرت تعصب و تشدد تشدد کے خلاف کھڑے ہیں پھر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے امن قائم کرنے کے حوالے سے بہت ہی عمدہ پیغام دیا ہے بس قسمتی سے ہم امریکہ میں ایک تاریخ دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے دور میں یہ پیغام بہت شاندار تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی نہ صرف امریکہ بلکہ تمام دنیا کے لیے کتنی اہم ہے اور پھر کہتے ہیں ہمیں مستقبل میں امن ام، امید اور امن چاہیے فلاڈیلفیا کی مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک اہمیت ہے فلاڈیلفیا کے بارے مشہور ہے کہ وہاں مذہبی آزادی کے لیے ہر ایک مذہب کو لینے کے لیے معاہدہ ہوا تھا کہتے ہیں ایک اہمیت ہے اور یہ مقام آپ لوگوں کی مسجد کے لیے ایک شاندار مقام ثابت ہوگا تو یہ خیالات ہیں اسی طرح وہاں کے میر بھی آئے ہوئے تھے اور دوسرے لیٹر بھی تھے پھر میر نے بھی یہی کہا جان میں کہ فلا شہر کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی آزادی اس شہر کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے یہ شہر اسی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا ہمارا تعلق بے شک مختلف قوموں اور نسلوں سے ہو لیکن اس شہر ہر ایک کو خوش آمدید کہے گا دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اور, اور ہم اپنے مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں یہ وہ تعلیم ہے حقیقت میں تو جو اسلام کی تعلیم ہے جس کو دوسرے اپنا رہے ہیں اور مسلمان بھول رہے ہیں پھر اس پروگرام میں ایک جج ہیری شارٹ صاحب کے شامل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں اس جماع سے پچیس سال سے واقف ہوں اور کئی مرتبہ ڈنر پر مختلف مسائل پر بات ہوئی ہے یہاں کے صدر صاحب سے پھر کہہ میرے تقریر کے بعد ایڈریس کے بعد ان کا کہ یہ پیغام جو ہے محبت اور ہم آنگی اور مل بیٹھنے کا پیغام ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں ہم سب بہتر حالات میں ہوں گے ایک افریکن نو افریقن امریکن نو مسلم ہیں کہتے ہیں کہ یہاں مسجد کی بہت ضرورت تھی یہ بہت اچھا سینٹر بن گیا کہا جاتا ہے کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے دس سال لگتے ہیں لیکن میں نے دو سال میں معاشرہ بہتر ہوتے دیکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لگن ہو تو اکٹھے مل کر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور پھر ریسٹ کے بعد کہتے ہیں یہ حیرت انگیز برام ہے اور آپ کی ہر بات دل کو لگی یہ احمدی نہیں ہے مسلمان ہوئے ہیں پھر ایک خاتون افریقن امریکن کہتی ہیں کہ مجھے تقریر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے کہ ہم اسے سے اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں گے اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہم یقیناً سرات مستقیم پر ہیں یہ بھی آمدی نہیں تھی پھر ایک خاتون ہے ہانیہ صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ جو پیغام آپ لوگوں نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سینٹر بن گیا ہے یہاں لوگوں میں اسلام کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے جو کہ سرس غلط ہے اور اس آپ کے پیغام آپ کا پیغام بہت مضبوط تھا میں امید کرتی ہوں اس کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ اور امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پھیلے اور امریکہ کے لوگ اسلام کی حقیقت کو جانیں ایک لوکل کاؤنسلر شامل ہوئے رسیپشن میں وہ کہتے ہیں مسجد کے استح پہ کہ آپ کا امن کا پیغام بہت ہی ضروری تھا خاص کر موجودہ حالات کے تناظر میں یہ پیغام اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے میرے لیے یہاں بہت اعزاز کی بات ہے میں نے اس مسجد کو اپنے ساتھ سامنے تعمیر ہوتے دیکھا ہے یہاں اس مسجد قیام اس علاقے کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہے جو پیغام آپ نے دیا ہے کہ آپ لوگ ہمسایوں کی ضرورت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میرے خیال میں صرف یہاں فلاڈلفیا میں نہیں تمام امریکہ میں اس پیغام کی ضرورت ہے ایک فلسطینی مسلمان خاتون شامل ہوئی تھیں کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام بہت اہم تھا میرا تعلق فلسطین کے چھوٹے سے گاؤں سے وہ حقیقی, حقیقی تعلیمات جو میں نے بچپن میں سیکھی ہیں وہ آج آپ کے خطاب میں دیکھنے کو ملی ہیں یہی حقیقی اسلام ہے جس کا ذکر ہوا ہے ہم جس پھر بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ہمارا فرض ہے کہ امن کے امن کے لیے متحد ہو کر کام کریں پھر کہتی ہیں کہ آپ نے حقیقی رنگ میں تمام مسلمان کمیونٹیز کی نمائندگی کی ہے یہ تو ان ایک فطرت لوگوں کا خیال ہے لیکن باقی مسلمان بھی اس بات کو سمجھیں کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقت میں اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے ایک خاتون ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام امن کا پیغام بہت شاندار تھا گو کہ میں کیتھولک ہوں لیکن ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں میں یقین سے کہتی ہوں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام خدمت انسانیت کا طرز دیتا ہے پروفیسر ہیں ایک جو اپنی یونیورسٹی کے پریزڈنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس شہر کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ان کا تعلق اب سے نہیں بلکہ آنے والے وقت سے ہے ایک چیز جو میں نے آپ نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف موجودہ کہ آپ صرف موجودہ وقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کی نظر میں آنے والے وقت نظر آنے والے وقت پر ہوتی ہے اور پھر کافی انہوں نے اچھے الفاظ میں ایڈریس کو سراہا کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں ایک بیج بو دیا ہے اب ہمارا یہ کام ہے اس کی نگہداشت کریں اور اسے بڑھائیں اور اس کو بھائی چارے اور محبت کے مضبوط درخت میں تبدیل کریں یہ خاتون اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کے آنسو پہنچیں گے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت حیرت انگیز تھا میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اپنا پیغام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اونچی اور جوشیلی تقریر ہو وہ پیغام آپ نے بہت ہی محبت اور پیار محبت اور پیارے انداز میں دے دیا میں نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کی مدد کے لیے ہم ان کے ہر وقت تیار ہیں اور اگر کوئی تکلیف میں ہو تو ہم ہوں گے جو ان لوگوں کے آنسو پہنچنے والے ہوں گے ایک غیرآمدی امام صاحب اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا احمدیوں سے تعلق جماعت کی جانب سے کیے گئے قرآن کریم کے ترجمہ وجہ ویسے ہوا تھا یہ جی ترجمہ وہ ان کے پاس ہے جمعی محمد علی صاحب کا ترجمہ ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا مجھے آپ سے صوف اتفاق ہے یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کا معیار زندگی بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہم نے مل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو پھیلانا ہے اللہ کرے یہ صرف ان کے الفاظ نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں پھر <تصفح> بالٹی مور کی مسجد کا بھی افتتاح ہوا اس کا نام بیت الصمت ہے اور اگلے دن یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ تھی جو خریدی گئی ہے اور پھر اس کو ٹھیک کر کے اس کو مسجد تبدیل کیا گیا ہے اور اتفاق سے یہ عمارت ایسی رخ پر بنی گئی ہے تقریباً تقریباً کیا 99.9% نائن یہ قبلہ رخ ہے اس لحاظ سے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ جماعت یہ چونکہ وہاں میں نے قوائف بیان نہیں کیے اس لیے تھوڑے سے قوائف بیان کر دیتا ہوں اس مسجد کے 20 لاکھ ڈالرز اس پر خرچہ آیا خرید پر اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے عہدہ علیحدہ ہال ہیں جن میں چار سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دفاتر ہیں لائبریری ہے کلاس رومز ہیں کمرشل کچن ہے ڈائننگ ہال وغیرہ موجود ہیں ہائی وے پر واقع ہے اور تقریباً اس ہائی وے پر روزانہ یہاں پینتالیس ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں بالٹی مور کی میئر ریسیپشن میں آئی تھیں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے امن کے حوالے سے بات کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ ہماری سٹیٹ اور پھر تمام یو ایس اے اور تمام دنیا میں اس پیغام کی اشد ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام ہر ایک کو سننا چاہیے اگر ہم سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے مسائل کا واحد حل امن ہی ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں گے ایک یونیورسٹی پروفیسر یہاں والٹی مور کے اپنے تثرات تاثرات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے مابین اختلافات ہیں اسی جگہ ہمیں بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور یہ ایک حیر انگیز پیغام تھا جس کے ذریعے ہمیں معاشرے میں اہم تبدیلی ہم معاشرے میں اہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے یو ایس اے کے ماحول میں یہ پیغام بہت اہم ہے بطور امریکی ہمیں نہ اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے معاشرے میں سب کو ساتھ میں کرا کے چلنا چاہیے مجھے اس حیرت انگیز پیغام نے بہت متاثر کیا ڈسٹرک ڈسٹرکٹ 48 سے اسٹیٹ نمائندے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا یہ پیغام سن کے خاص کر ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے حوالے سے معاشرے میں خوف پایا جاتا ہے اور اس ملک میں نسلی بنیادوں پر تفریق ہے ان حالات میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں چاہئیں محبت امن انصاف بالٹی مور کو یہ اعلیٰ اقدار حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان کے خامن تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم خود کوشش کر کے جتنی بھی معاشرے کی بہتری کی باتیں کر لیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا امام جماعت اہم جے کی موجودگی سے یہاں ہوا ہے اور مسلم کمیونٹی صرف یہاں ہی نہیں بلکہ تمام یو ایس اے میں ایک شاندار جماعت احمدیہ شاندار کردار ادا کر رہی ہے ایک پادری صاحب فادر جو بھی ہیں شامل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خطاب کے دوران میں ایک ایک بات سے اتفاق کر رہا تھا کیونکہ میں بالٹی مور میں کئی مرتبہ احمدیہ مسجد گیا ہوا ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے گزشتہ چند سالوں سے دوسری مسجدوں مسجد میں دیکھ ہوتا دیکھ رہا ہوں یعنی فتنہ فساد مسجد تمام کمیونٹی کے لیے کھلی ہے میں کئی مرتبہ جمعہ پر بھی گیا ہوں میں ان تمام باتوں کے عملی اظہار کا گواہ ہوں مجھے بہت باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اکٹھے ہیں اور امن کی باتیں کر رہے ہیں یہی وہ بات ہے جس کی نہ صرف ہمارے اس شہر کو بلکہ تمام دنیا کو ضرورت ہے پھر ایک خاتون اپنے تاثرات کا اظہار کرتے کہتی ہیں کہ آج کل کے حالات میں میرے لیے اس خطاب،, اس خطاب میں بہت ہی اہم پیغام تھے مسلمانوں اور غیر مسلموں کالے اور گورے کے درمیان یہاں بہت خلیجیں حائل ہیں ہمیں ان سے ان سب دوریوں کا حل تلاش کرنا ہے اور یہ باہمی احترام ہی اسے ممکن ہے اور جو آپ نے ہمسائے سائے کی تعریف کی ہے اور جو ہمسائے سے اس نے سلوک کا پیغام دیا ہے یہ میرے لیے بہت ہی شاندار تھا اس پیغام کو سن کر مجھے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب ہوئی ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ریپرزنٹیو اف سٹیٹ تھے فورٹی ون ڈسٹرک کے بلال علی صاحب مسلمان تھے کہتے ہیں آپ نے جو پیغام دیا ہے اس کی گونج یہاں تمام افراد میں سنائی دے رہی ہے وہاں اتحاد یہ محبت اور پیار کی فضا قائم کرنے میں یہ پیغام بہت اہم ہے اسلام کے خلاف جو تحفظات پائے جاتے ہیں انہیں دور کرنے میں بہت مدد ملے گی پھر کہتے ہیں آپ نے بر وقت بہت سے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا ہے خاص کر یہاں کے حالات میں جہاں کافی حد تک سیاسی سیاسی طور پر جو لوگوں کے بیان ہیں کوشیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھار رہی ہیں آپ نے یہاں آ کر ان امور کے حوالے سے رہنمائی بہت اچھا قدم بہت, بہت اچھی رہنمائی کی ہے ایسے ماحول میں بہت ہی پر حکمت دلائل سے پر پیغام دیا ہے جس سے کوئی بھی عقل رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا میں نے معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہت آسان حل سیکھا ہے آپ سے وہ یہ کہ اپنے گھر سے شروع کریں ہم سائے سے اس نے سلوک کریں آپ کو تمام دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں صرف وہ افراد جن سے آپ ملتے جلتے ہیں ان میں پیار بانٹیں ان کی خدمت کریں تو تمام معاشرہ امن ہو جائے گا پھر یہ بھی ایک آسان نسخہ آپ نے بتایا کہ اسلام کہتا ہے کہ دعوت حق کرو اصل دعوت حق تو آپ کا اپنا نمونہ ہے جس سے ہو سکتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بالٹی مور میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت میدان میں آئی ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے یہ بہت ہی قابل تقلید نمونہ ہے اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق توفیقی دیتا رہا اس نمونہ دکھانے کی ایک مشل صاحبہ ہیں پریسپٹیرین چرچ میں منسٹر ہیں کہتی ہیں کہ بڑا اچھا پیغام تھا باہمی اتحاد جگان پر زور دیا اپنے خوف ختم کر کے محبت قائم کرنے کی در توجہ دلائی یہ پیغام بہت اہمیت کا حامل ہے مسجد کے جو مقاصد قیام کے مقاصدہ آپ نے بیان کیے یہ بہت شا, اچ, اچھے ہیں پھر ہمسایوں سے اس نے سلوک کی تعلیم کا بھی ذکر کیا میرے لیے یہ نئی چیزیں ہیں مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ عیسائیت میں جو پیار محبت کی تعلیم دی گئی ہے یہ تو وہی باتیں ہیں جبکہ میڈیا ایک الگ سی چیز پیش کرتا ہے اسلام کے بارے میں ایک ہسٹورین ہیں ڈاکٹر فاطمہ کہتی ہیں کہ میری اسپیشلائزیشن یو ایس اے میں اسلام ہے اور اس حوالے سے میں نے یو ایس اے میں اسلام کی تاریخ پر کافی کام کیا ہوا ہے میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں بلکہ صرف تاریخ دان ہوں اس حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس دور میں اسلام کی تجدید کی ہے میرا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے اور میں اب اس حوالے سے مزید تحقیق کو بڑھاؤں گی مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اب میری تحقیق کا محور نہ صرف حضب رضعمد کا دینی الصلاۃ و اسلام ہیں بلکہ آپ کی تحریرات اور ارشادات بھی ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے یہ احیاء فرمایا آپ کا پیغام ایک حیرت انگیز پیغام ہے آپ نے اسلامی حسن سلوک کو دیگر مذاہب تک محدود نہیں رکھا بلکہ غیر مذہبی افراد سے بھی اس نے سلوک کا ارشاد فرمایا پھر کہتی ہیں کہ یہ نظریہ ہے آپ کا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہم سب ایک ہو کر بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے کام کریں کیا ہی اچھا پیغام ہے بطور مسلمان ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے عظیم مسلمان ایک ایک مسلمان کی جانب سے اسلامی تعلیم بیان کیا جانا ایک آسن قدم ہے پھر ورجینیا کی مسجد کا افتاح ہوا اور جس کا نام مسجد مسرور ہے تین نومبر کو افطار تھا یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ ہے جو خریدی گئی کل رقبہ سترہ شہ چھ ایکڑ ہے اور پانچ ملین ڈالر میں یہ خریدی گئی تھی اور اس کی رینوویشن وغیرہ پر اور اس سی تبدیلی کر کے مزید پچہ ہزار ڈالر خرچ کیے گئے یہ بھی تقریباً قبلا رخ عمارت ہے مصقف حصہ اس کا بائیس ہزار چار سو تین روپے فٹ ہے مردوں اور خواتین کے علیحدہ علیحدہ ہالز ہیں جن میں چھ سو پچاس لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیارہ کمرے ہیں جو بطور دفاتر استعمال ہوں گے ایک لائبریری ہے ایک کانفرنس روم ہے ایک کمرشل کچن بھی موجود ہے یہاں ایک دوست کوریسٹالٹ جو کہ یو ایس کے ریپبلیکن ہیں سٹیٹ کے امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے خطاب سنا یہ دلکش اور حکمت سے پر تھا امریکہ کو اور ساری دنیا کو محبت سب کے نفرت کسی سے نہیں کا پیغام غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے خاص طور پر جب دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں یہ نہایت ضروری ہے کہ مذہبی آزادی کا پرچار کریں اس لیے یہ مسجد ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ آپ لوگ ملک کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ایک مہمان مات واٹرس جو اسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہیں ورجینیا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خطاب سنا ہے اب میں مزید پڑھوں گا اور انٹرنیٹ سے معلومات لوں گا اور اسلام کے مزید اسلام سیکھنے کے لیے آپ کی مسجد میں آنا چاہوں گا یہ ایک عیسائی مہمان کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے عین مطابق تھا یہ پیغام بہت ضروری تھا ہم نے امن کا پیغام سنا میں بہت ہی متاثر تھا اور حیران تھا پھر ففٹی ون ڈسٹکفینیا ڈیلیگیٹ یہ کہتی ہیں کہ پیغام بہت ہی حیرت انگیز تھا خاص کر یو ایس کے موجودہ حالات میں یہ بہت شاندار تھا آپ کا پیغام محبت کا تھا اتحاد کا تھا آپ نے کہا کہ دوسروں کو اپنے پر مقدم سمجھو بے نفس ہو کر خدمت کرو آج کل کے سیاسی ماحول میں ہمیں ایسے ہی پیغام کی ضرورت ہے دوسروں کو اپنے اپنے پر فضیلت دینا ایک بہت اچھا اور روحانی سے بھرپور پیغام ہے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا بہت ہی شاندار ہے ایسے مواقع پر اپنی انا کو فوقت دی جاتی ہے اور جب کہ آپ نے کہا دوسروں کو فوقے دو اسی طرح ایک مہمان الیکس کیسے کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوں میرے لیے اس لحاظ سے بہت جذباتی ہو گیا تھا کہ میں ہالو سروائیور ہوں اور پیغام بہت متاثر کن تھا آپ کا ایک ایک لفظ میری روح تک اثر کر رہا تھا آپ کا پیغام اس لحاظ سے ہی بہت پر حکمت تھا کہ ہم نفرت سے نہیں لڑ سکتے نفرت کے اضالے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے نفرت کو محبت سے ختم کیا جائے یہ محبت ہر مذہب کے درمیان پیدا کی جانی چاہیے اور ایسی محبت کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہے لیکن آج کل جو میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے اور گمراہ کو عناصر ہیں اور میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے ہمیں اس کے بجائے باہمی محبت کو پھیلانا چاہیے اور یہ بڑے جذباتی سے بعد مجھے ملے بھی اور پہلے تو جذباتی ہوئے اس کے بعد ان میں باقاعدہ رونے لگ گئے کہ اس پیغام سے مجھے بڑا مجھ پر اثر ہوا ہے ایک خاتون ش نین صاحبہ نیو جرسی میں سرجیکل کوارڈینیٹر ہیں کہتی ہیں کہ اسلام کی خصوص تعلیم کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ چند انفرادی لوگوں کی بری حرکات کی وجہ سے پورے مذہب کو ملزم ٹھہرانا اپنی ذات میں ظلم سے کم نہیں ہمارے یہاں کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں امریکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے مگر اس کے لیے ایک پورے مذہب کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہے ایک مہمان جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ چالیس سال سے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے پیغام تھا اس میں امن اور شانتی اور پیار اور محبت اور حقوق کے حوالے سے ضرورت کے مطابق نسائیں کی گئیں ہمارے یہاں مختلف رنگ و نسل کے چار لاکھ ساٹھ ہزار لوگ اگر ہیں اور آج کے پیغام میں سب سے اہم بات ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تھی پھر ایک خاتون ڈاکٹر کمبرلے جو کریمینالوجسٹ ہیں اور مصنفہ بھی ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہتی ہیں کہ آج کے خطاب میں امن اور انصاف کے حوالے سے بہت گہرے پیغامات سننے کو ملے اور رنگ و نسل میں امتیاز کے بغیر ہر ایک کو اس پیغام کے مطابق اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی آج کے خطاب میں آپ نے اسلام کی حق حقیقی شکل شکل سامنے لا کر رکھی اور اس کا خلاصہ امن و انصاف اور مساوات کا ماحول پیدا کرنا ہے پھر کہتی ہیں مصوفہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو گئی تھیں اور آنسوؤں میں لبریز کہہ رہی تھیں کہ آج کل جو لوگ ظلم و بربریت کے مظاہرے دکھا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر ہماری کمیونٹیز اور ملک میں فسادات پھیلا پھیل رہے ہیں ان کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ نہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے ایک خاتون لورین صاحبہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں میں تیس سال سے اس علاقے میں ہوں اور یہاں کے بدلتے حالات دیکھے حالیہ فائرنگ کے واقعات بہت افسوسناک ہیں ایسے مواقع پر اس, اس ایسے مواقع پر پیار محبت و رواداری کا پیغام بہت ہی شاندار تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بھی یہاں مدعو کیا گیا مجھے یہاں آکر احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا مسجد اس علاقے میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پر ام جگہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں اور میں اس مسجد میں آئی ہوں مجھے یہاں خوش آمدید کہا گیا ہے وہی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کے یہاں وزید پروگرام بھی ہوں گے ان پروگراموں میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاق سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کیا کریں ان مساجد استاح کے علاوہ جیسا کہ اکثر جانتے ہیں کہ کوئٹہ مالا میں ہیومینٹی فورسٹ کا ایک اسپتال کھولا گیا ہے اس کا افتاح بھی تھا وہاں بھی کچھ سیاسی لوگوں سے تعلقات ہیں ایک, ایر... ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہاں کی جہاں جلسے بھی یو کے میں بھی آ چکی ہیں دو دفعہ وہ وہاں ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آئی ہوئی تھیں اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے اور ہسپتال کے بارے میں اور شکریہ ادا کیا جماعت کا کہ جماعت ہمارے ملک میں سترک ہو رہی ہے اور کمیونٹیز کے اندر ایک پر تو جگان بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے <coughs> پھر یہ ایم پی صاحبہ جو ہیں ان کا نام ہے رابرٹ کینو صاحب جو پیروگوے میں وائس منسٹر آف ایجوکیشن ہے انہوں نے کہا اس, اس موقع پہ اختلاح میں شامل ہو کر کہ بڑا اچھا ایونٹ تھا میں کافی حیران ہوں ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے افراد نے وہاں مل کر اس مستکمیل تک پہنچایا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کی لیے سب کچھ کیا ہے اور انسانوں سے عملی پیار طور پر پیار کا اظہار ہے یہ اور پھر کہتے ہیں کہ انسانیت یہی پیار کا راستہ اپنائے گی تو پھر دنیا میں امن قائم ہوگا اور اسلامی مذہب اور کلچر کو بہت قریب سے جاننے کا میرے لیے اچھا تجربہ تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے میرے سوال تھے جن کے جوا جوابات مجھے یہاں آ کر مل گئے اور کچھ سالوں سے جماعت احمدیہ پیراگوئے میں بھی قائم ہو چکی ہے انہیں کی دعوت دا سے یہاں پیراگوئے سے آئے ہوئے تھے جلسے پہ افطاف ہے ایک گویٹے مالا منسٹر تھے گویٹے مالا کے وائس منسٹر گویٹے مالن ڈاکٹر تھے ڈیانا وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ اس خطاب میں جو غریبوں کی مدد کرنے کا پیغام تھا میں خود بھی اس پر عمل کروں گی کہتی ہیں اس پر عمل کروں گی اور كہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ مذہب یہی سکھاتا ہے کہ غبا کی مدد کی جائے اور یہی خلیفہ نے اپنی تقریر میں کہا ہے پھر ایک بچے مالن صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب میں جبر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور یہی پیغام امام جماعت نے ہمیں دیا نیز یہ بھی کہ ہم سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں ہر انسان کو ایک اندہ معیار زندگی ملنا چاہیے ایل دی کا اخبار کے ایک صحافی کی نیتا کہتے ہیں کہ بڑا اچھا اثر ہوا اس تقریر کا مجھ پر جو آپ نے کی اور ملاقات بھی بڑی اچھی رہی اور میں کہنا چاہوں گا کہ ناصر ہسپتال کا پروجیکٹ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور ہمیں اس ملک میں اور بھی ایسے پروجیکٹ چاہئیں پھر ایک بینک آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خطاب کا خلاصہ آپ کا یہی تھا کہ مخلوق سے ہمدردی کرنا اور یہاں جو آپ نے ہسپتال کھولا ہے ناصر ہسپتال یہ اس کی ایک واضح اور عمدہ مثال ہے پھر ایک بینک مینیجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور آسان فہم پیغام تھا پوری مسلم امہ کی طرف سے دیا ہے کہ انسانیت کی مدد کرنا سب کا فرض ہے اور یہ بات بھی بہت دلچسپ تھی کہ جماعت حملے کی فلاسفی سے آج متاثر ہوا اور اب میں مزید معلومات لوں گا گوئٹمالا میں ریویو اور ریلیجنز کے اسپینش شمارے کا بھی اجرا کیا گیا اور جو نیا شمارہ شروع ہوا ہے امریکہ اور لاطینی امریکہ اور سینٹرل امریکہ وغیرہ میں تقریباً چار سو ملین آبادی ہے جو اسپینش بولتی ہے جب اسپین کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوئی تو وہاں کے ہمارے بڑے کھلوسہمدیاں ہیں گوئٹے کے ڈیوڈ صاحب کہنے لگے کہ آپ کی توجہ اسپین کی طرف تو ہے کہ اسلام وہاں پھیلانا ہے یہ پہلے احمدیوں میں سے ہے وہاں کوئٹہ مالا کے جس کی آبادی صرف چالیس ملین ہے جبکہ ہمارے ملکوں کی آبادی چار سو ملین ہے اس طرف توجہ نہیں آپ کی اس کے بعد سے باقاعدہ پھر وہاں بھی مشنوں کی طرف بھی توجہ ہوئی اور جامعہ کے طلباء کو بھیجنا شروع کیا گیا اور اللہ کے تفظوں سے وہاں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں بہرحلواں اسپینش زبان کربیو ریلیجن کا بھی کیا گیا یہ تو غیروں کے تاثرات تھے ہی گویچے مالا میں مختلف ہمسایہ ملکوں کے سپینش بولنے والے ملکوں کے ایم بھی شامل ہوئے تھے مسجد ہسپتال کے افتاح کا کہہ یا میری ملاقات کے لیے ان کے بھی بڑے جذباتی تاثرات تھے جو پہلی دفعہ خلیح وقت کو ملے ہیں اور خلافت سے محبت ان کی آنکھوں سے اور ان کے دلوں سے پوٹی پڑ رہی تھی میکسیکو سے آنے والی ایک نو خاتون لائرہ مالدے صاحبہ کہتی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے عید کی ہے کہ میرے اس گوئٹے مالا کے سفر کے بعد ایک بات میرے دل میں پختہ ہو گئی ہے کہ جہاں خدا تعالی چاہتا ہے میں وہیں پر ہوں میرے دل میں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ میں روحانی اور جذباتی طور پر بہت اطمینان اور امن محسوس کر رہی ہوں دوسرے ممالک کے احمدی بھائیوں بہن بھائیوں سے مل کر بھی ایمان تازہ ہوا اور سب سے بڑھ کر خلیفہ وقت کے پیچھے نمازیں ادا کر کے میرا ایمان اللہ تعالیٰ اور احمدیت پر یعنی حقیقی اسلام پر اور بھی پختہ ہو گیا میری خواہش ہے کہ میں اس راستے پر قائم رہوں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو پھر میکسیکو کے ایک نوبائے ایوان فرانسسکو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فلیے وقت کے ہاتھ پر بیت کی وہاں مسجد میں بیت کی تقریب بھی ہوئی تھی تو ایک ایسا لمحہ تھا جو کہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا اس لمحے مجھے جسمانی طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سارا جسم گرم ہو گیا ہے اور میرے پسینے چھوٹنے لگے اور ایسا لگا جیسے ایک کرنٹ میرے جسم میں سے دوڑ رہا ہے اور جاتے جاتے اپنے ساتھ میرے تمام گناہ بھی لے گیا ہے خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں خلافت عطا کی ہے میں جانتا ہوں کہ میرے لیے اچھائی کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ہے اور میرے اندر ایک تبدیلی لائے گا پھر میکسیکو سے آنے والے ایک نوبائے میگل آنفیل صاحب کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اسلام احمدیت میں کوئی بارڈر نہیں ہے نیز کسی قسم کی لکیر نہیں ہے جو ہمیں علیحدہ کر سکے ہم سب بھائی بھائی ہیں اگر فرق ہے تو زبان کا ورنہ ہم سب بھائی ہیں خلیفہ وقت کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی بے شک ہم دس سے پندرہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے مگر ہم ایک تھے اور ایک خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو سنتے صاحب کہتے ہیں میرا تعلق میکسیکو سٹی جماعت سے ہے جب مجھے بتایا گیا ہے کوئٹہ مالا جانے کا موقع مل رہا ہے تو میں بہت خوش ہوا اور یہ سن کر کہ وہاں پر خلیحہ وقت سے ملاقات ہوگی میری خوشی اور بھی بڑھ گئی جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں بہت خوش ہوا کیونکہ مجھے کافی وقت ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا میں نے تھوڑا عرصہ پہلے میکسیکو سٹی میں بیت کی تھی مگر ہاتھ پر بیت کرنا میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنسو کو آنسو کو پو پوچھتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا ملک ہانڈروس سے آنے والی ایک نو نوبھایا روزا ڈیلمی صاحبہ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مجھے اپنے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا اور اتنا لمبا سفر اختیار کرنا پڑا ہمیں ہانڈروس سے گوئٹ مالا جاتے ہوئے سولہ گھنٹے لگے گو ہمیں سفر میں مختلف سہوتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جیسے ہی جماعت کی مسجد اور خلیفہ وقت کو دیکھا سفر کی مشکلات کا احساس فوراً ذہن سے اتر گیا جماعت کے بہت ہی پیارے اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا جنہوں نے میرے ساتھ اپنی فیملی کے ممبر کی معنی سلوک کیا امریکہ سے آئی ہوئی ایک امدی خاتون نے مجھے مجھ سے کہا کہ میں ان کی بیٹی جیسی ہوں اس سفر کا سب سے بہترین حصہ خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات تھی میں نے قدرتی طور پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک الگ ہی دنیا میں ہوں میں چاہتی تھی کہ بس بیٹھ کر دیکھتی رہوں اور باتیں سنتی رہوں ایک ایسا تجربہ تھا جو ناقابل بیان ہے اس سفر کے دوران جماعت کی تعلیمات کے ضمن میں میرے علم میں مزید اضافہ ہوا اور ہمیں وہاں نظم پڑھنے کا بھی موقع ملا پھر ایڈون ارماندو صاحب ہیں ہنڈروس گئی ہی کہ اس دورے کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور بہت ساروں سوالوں کے جواب میں نے جو سوال کیے تھے ان کے جوابات مجھے مل گئے پھر ایکویڈور کے نو بائے احمدی کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں مجھے ایک نادر خزانہ عطا ہوا اور روحانیت امن خوشی اور مسرت کے جذبات میرے اندر سما گئے مجھے بہت سکون حاصل ہوا بیت کے دوران جب آپ نے اپنا دست مبارک دست ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو یہ ایک ایسی سعادت تھی جو مجھے اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی ایکویڈور سے ایک لجنا ممبر جو ایک سال قبل عمدی ہوئی ہیں کہتی ہیں کہ گوٹے والا کا سفر میرے اور میرے بیٹے کے لیے نہایت خوشگوار تھا جب ہم نے پہلی بار فری وقت کو دیکھا تو ہمارے لیے ایک خاص موقع تھا کیونکہ ہمارے اندر امن محبت اور صبر کا احساس پیدا ہوا ملاقات کے دوران جب میرے بیٹے نے خلیفت السیح سے کا کیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم اسے اپنے لیے کچھ نصیبی اور برکت سمجھتے ہیں ایک اور واپسی کا سفر ہمارے لیے بہت افسردہ ہوگا کیونکہ ہمیں احمدی بھائی اور لیا وقت بہت یاد آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ملیں پھر گویچمالا کی ایک نو بائے سلیمان دور صاحب کہتے ہیں کہ خلیفت اور مسیح کا مالا آنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے ہماری جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں آپ آئے جب ہمیں پتہ چلا کہ آج گوئٹے مالا آ رہے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی میرے اندر ایک روحانی مضبوطی پیدا ہونے لگ گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں نے اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کی ہے پھر گوئٹے مالا بھی ایک نوبو لہذا پنتو صاحبہ کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیف مسیح کوئٹہ مالا آئے میرے لیے بہت فخر اور عزت کی بات ہے اور میرے لیے بڑا ایک عظیم تجربہ تھا میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے پھر کوئٹہ مالا کے ہی ایک صاحب ڈومینگ ٹیلو ڈومینگ ٹیول کہتے ہیں میرا تعلق گا سے ہے کیبون. کیبون سے جماعت سے ہے اور اپنے آپ یہاں خلیح وقت کی میں نے اپنے آپ کو ایمانی روحانی لحاظ سے بہت پرجوش پایا میں بہت خوش ہوں مجھے خلیح وقت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا فال انہوں نے بڑے جذباتی کچھ عرصہ و اہم ہوئے ہیں بڑے جذباتی انداز میں مجھے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں غریب لوگ ہیں بہت دور دراز علاقہ پہ بالکل اور سڑکیں وغیرہ بھی کوئی نہیں وہاں زیادہ اچھی کہ وہاں دعا کریں اور بھیجیں بھی تاکہ میری قوم کے لوگ جو ہیں اس علاقے کے لوگ وہ بھی احمدی مسلمان ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل مجھے حاصل ہوا ہے انعام حاصل ہوا ہے وہ میری قوم میں بھی پہنچے اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے اس درخواست کی تھی دعا کی اللہ تعالیٰ کرے وہاں بھی جماعتیں پھیلیں پھر گویٹمالا سے ہی ذضزہ مرتیضہ صاحبہ کہتی ہیں پہلے صرف تصویروں میں دیکھا تھا اخلی کو اب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بیٹھنے کا موقع ملا اور بڑی تبدیلی میں اندر محسوس کر رہی ہوں پھر کلا کلاڈیا صاحبہ کہتی ہیں بہت خوش ہوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں اللہ تعالی نے مجھ پہ فضل کیا میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو بیان کر سکوں اور نے ایمان اور اجلاس کو بڑھانے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے پھر چیاپس میکسیکو سے ختیجہ صاحبہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیفۃ المودی سے ملنے کا موقع ملا ہمارے سوالات کے جوابات ملے میری محبت اسلام کی طرف بڑھی بیعت کرنے سے میرا ایمان نئے سرے سے زندہ ہوا اور میں دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ میری اور میری اور پوری جماعت چیاپس کے ایمان اور عرفان میں اضافہ ہو یاسمین گومد صاحبہ کہتی ہیں بہت خوبصورت یاد ہے اور بڑا خوبصورت تجربہ ہے اور میرے جذبات ایسے تھے کہ مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتی مجھے اپنی زندگی بہتری لانے کا موقع ملے گا اس ملاقات کے بعد پھر ایک اور سریا گومد صاحبہ ہیں کہتی ہیں کہ میرے ایسے جذبات ہیں جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں اور ایک بہت بڑا تجربہ ہوا ہے مجھے اللہ تعالیٰ امام و اطلاع میں اضافہ کرے میکسیکو کے ایک نوبائے خیوس خصوص صاحب کہتے ہیں کہ جماعت سے تعلق بنانا ایک بہت بڑا انعام ہے میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی میں اندھیرے میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری فیملی کو روشنی کی طرف لے کر آیا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری فیملی کو روشنی کی طرف لے کر آیا اور مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی کرنے کا موقع ملا اور پھر میں نے سوالات پوچھے عبادت وغیرہ کے متعلق مطلب اس کے مجھے بڑی تسلی جواب ملے لا لا لطیف صاحبہ ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے تو ٹی وی پہ ذریعہ تارو تھا اب ملی ہوں تو جذبات اور احساسات کی ہی فور ہیں سے خاتون ہیں ایک خاتونی شخص ہیں ہیلی دورو صاحب جو اپنی اہلی اور بیٹی کے ہمراہ آئے تھے کہتے ہیں کہ ملاقات میری زندگی خوشیوں سے بھرا بھرپور دن تھا جس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور بڑا محبت اور اخلاص کا انہوں نے اظہار کیا ہوا ہے بیلیس سے آئی ہوئی وفد آیا تھا گولڈا مارٹینا صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت دل نہایت نش... دل نشیں اور بابرکت موقع تھا میں بہت جذباتی جذباتی ہو گئی اور ہمیشہ یہ مجھے سفر یاد رہے گا پھر ایک اور ممبر نیکول اویلیس کہتی ہیں کہ بڑی جذباتی ملاقات تھی اور مجھے یو کے جل سفر کی دعوت بھی دی ہے خلیفہ وقت نے مجھے بڑی خوشی ہے اس کی لجنا کے ایک اور ممبر فلورنٹینا صاحبہ کہتی ہیں بڑی خوشی کا موقع تھا یہ مجھے ملاقات ہوئی اور مجھے دل سکون ملا ایک بچی کہہ رہی ہے تیرہ چودہ سال کی کہ پہلے مجھے ڈر تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں خلیفہ وقت کے سامنے جس سے مجھے شرمندگی ہو لیکن بڑی مشکل ملاقات بہت اچھی رہی خلافت کا ادب و احترام شہار پھر بچوں نے دستے کے بلا نظم دی پیش کی اسی طرح اور بہت ساری خواتین اور افراد ہیں جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے رویٹ مالا اور بڑا لمبا سفر کر کے اور بڑا اخلاص و وفا کا ان سب کا اظہار تھا اللہ تعالیٰ سب کے اخلاص و وفا میں اضافہ کرتا چلا جائے اور انہیں حقیقی اہم بھی بنائے میڈیا ٹیم یو ایس کی جانب سے کوریج الگ فضل سے یو ایس اے کی میڈیا ٹیم نے اچھا کام کیا اور ان کے اچھے تعلقات ہیں اب اس میں بہت تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے لیکن جو پہلی ٹیم تھی اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے امریکہ میں ٹی وی کے ذریعے سے کل اٹھائیس لاکھ انہتر ہزار سے زائد افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا ریڈیو پروگرام کے ذریعے سے کل تریپن لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد افراد تک پیغام پہنچا ڈیجیٹل فورمز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے بیس لاکھ افراد تک پیغام پہنچا اخبارات نے میرے دورے کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان میں پینتالیس آرٹیکل شائع ہوئے ان میں معروف اخبار بالٹی مورسن فلاڈیلفیا انکوائر اور ریلیجن نیوز سروس اور ہیوسٹن کرونیکل شامل ہیں ان ذرائع کے ذریعے سے ان کا خیال ہے کہ دس ملین سے زائد لوگوں تک پڑھنا پہنچا گوئٹمالا میں بھی میڈیا کوریج اچھی ہوئی گولٹا مالا کی نیشنل اخبار پرنسا لیور جس کی شہادت روزانہ ایک لاکھ تیس اور چار ملین سے زائد پڑھنے والے ہیں چوبیس اکتوبر کو اپنی شہادت کے پہلے صفحے پر ناصر اسپتال کی نمایاں تصویر شائع کی استاد کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ایک اور نیشنل اخبار کے کالم لویس نے لکھا ناصر اسپتال کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ابھی تیری دونوں میں رپورٹ شائع کی نیشنل اخبار ہے نیشنل ٹی وی گوئٹے مالا نے اپنے میرے بارے میں رپورٹ خبر دی اور ہسپتال کے تعارفوں پر اپنی رپورٹ شائع کی رپورٹ نشر کی ریڈیو چینل پر نیشنل ریڈیو چینل پر بھی رپورٹ آتی نہیں اس لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق لاتینی امریکہ کے مختلف ممالک کے پرنٹ میڈیا اور مختلف اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے تقریباً بتیس ملین لوگوں تک ناصر صرف کے اختیاری خبر کے حوالے سے اسلام کا پیغام پہنچا اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹویٹر انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے تیئیس لاکھ لوگوں تک یہ خبر پہنچی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے دورہ بڑا بہت و کامیاب تھا اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ بھی نیک نتائج پیدا فرمائے آمد. نمازوں کے بعد میں ایک نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو محترم ساوادو سوادو و اسماعیل صاحب کا ہے جو بکینہ فاسو کے تھے چودہ نومبر کو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے راستے میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے گر گئے قریبی ہسپتال لایا گیا مگر جو ان پر نہ ہو سکے عنا الحم انیس سو چونسٹھ میں یہ پیدا ہوئے تھے انیس سو انیس سو چورانوے میں انہوں نے اہمیت قبول کی اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مشن ہاؤس کے قریب رہیں جب مشن ہاؤس تبدیل کیا گیا نئی جگہ پہ ہمارا مشن ہاؤس چلا گیا تو انہوں نے کا گھر لے لیا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اذان دینے کے لیے مسجد آتے رہیں جلسہ سالانہ پر لوگوں کو تجرب کے لیے بیدار کرنے پیش پیش رہتے تھے اذان بہت عمدہ آواز میں دیتے تھے اسی وجہ سے بعض لوگ ان کو سیدنا بلال کہنے لگے ہر سال رمضان میں اتکاؤ بیٹھتے نمازوں کے بہت ہی پابند اور دوسروں کو توجہ دلانے والے تھے فجر کی نماز سے پہلے آ کر وہاں ہاسٹل ہے لڑکوں کا جماعت کا ہاسٹل کے لڑکوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے اذان دیتے اور مصنوعی جی صفائی کا بھی ہمیشہ خیال رکھتے جب لاہور میں مساجد پر حملہ ہوا اور شہادتوں کا سنا تو بہت زیادہ ان ہوا بہت زیادہ روئے اور بار بار خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ کاش وہ ان شہیدوں میں شامل ہوتے جماعتی کاموں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے دو ہزار میں جب میں وہاں دورے پہ گیا ہوں تو وہاں بھی سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہمیشہ آگے آگے ہوتے اور ایک دفعہ وہاں ایک تقریب کے دوران ڈیوٹی دیتے ہوئے جب میں تقریر کر رہا تھا سو جوشوں کے گر بھی پڑے تھے شاید کھایا پیا کچھ نہیں تھا یا سیدھے کھڑے رہے بہرحال کسی وجہ سے اور ہمیشہ اس حوالے سے خطوط لکھوایا کرتے تھے کہ میں وہی ہوں جو گرا بہت مخلص اور سچے عاشق تھے خلافت کے اور احمدیت کے پیشہ کے لحاظ سے محکمہ جنگلیات میں سیکیورٹی گارڈ تھے ان کی تدفین کے وقت سینٹرل میئر کی طرف سے محکمہ جنگلات کے کمانڈنگ افسر نے بہت اچھے کرائے میں ان کی خدمات کو سب کے سامنے پیش کیا کہ اسماعیل وفادار مخلص اور ایماندار اور ہنسمکھ شخص تھا اپنے فرائض بہت عمدہ طریقے پر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے پسمان گان میں پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں جبکہ دوسری بیوی سے ایک دو ماں کی بیٹی یادگار چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے مفرت کا فرمائے اور ان بچوں کو بھی اپنی رکھے و شرور انفسنا ومن سيئات عامالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد عنا محمدا نبدو رسوله رحمک اناہر ولتا وربا ول مر وا یا کد کرو اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَشْكُرْكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ حَيًّا يَذْكُرْكُمْ